ربعد الجلال اکرام نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہاں ہر شخص کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے ان کی شکل میں فرق ہے ان کی چال میں فرق ہے ان کی آواز میں فرق ہے ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے باریکی میں جاؤ تو بلڈ گروپ مختلف ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ڈی این اے مختلف ہیں اسی طرح مال میں مختلف رکھا ہے سب کو کسی کو زیادہ پیسہ دیا کسی کو زیادہ غریب کیا کسی کو بیچ بیچ کی شکل میں رکھا یہ سب ربعۃ الجلال کی حکمتوں کے تقاضے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتے ہیں دور کئی فقط بال باغ ہمارا باغ اے ربی دیکھو ہم نے دنیا میں کیسے باز کو باز پر فضیلت دی ہے ولیل آخرت اک پر و دراجہ دیں اور آخرت میں یہ درجے اور زیادہ ہوں گے یہ فرق اور زیادہ ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا آج اگر کوئی امیر ہے تو مزدور کا محتاج ہے اگر سب مزدور مزدوری کرنا چھوڑ دیں تو وہ بے پریشان ہو جائے گا سعودیہ والوں نے پچھلے سال کریک ڈاؤن کر کے اپنی قانونی مشغافیاں پوری کرنے کے لیے لوگوں کو نکالا ان کی کمپنیوں کے تمام ٹینڈر ان کے تمام ٹھیکے برباد ہو گئے جو کام ایک سال میں ہونا تھا وہ دو سال پر چلا گیا اور مجبوراً ان کو اس میں سہولت دینی پڑی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے میں فرق رکھتا ہے کسی میں قیادت کی صلاحیت ہے کسی میں طاعت اور فرما برداری کی صلاحیت ہے اگر سب قیادت کی صلاحیتیں رکھنے والے ہوتے تو طاعت کون کرتا اور اگر کوئی بھی صلاحیت قیادت نہ رکھتا تو ان کی قیادت کون کرتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس نے کائنات کو چلانا ہے بڑے یونٹ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے یونٹ ہمارا ایک گھر ہے اس گھر کے یونٹ میں بھی اللہ تبارک کا وطالیہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جو مرد ہے اس کو قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں اس کے جسم کی ساخت اس طرح کی ہے اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائد بنانے کے لیے پیدا کی ہیں اور عورت اس کو اس کے ماتحت بنایا اور اس کے اس میں بہت زیادہ چیزوں کی کمزوریاں بنائیں تاکہ وہ ماتحت رہے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے اگر دونوں میں برابر کی صلاحیتیں ہوتی تو گھر کبھی نہیں چل سکتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو حاکم بنانا تھا کسی کو محکوم بنانا تھا دونوں حاکم نہیں چل سکتے دونوں محکوم نہیں چل سکتے اس لیے اس کا اختیار ہے اس کی چوائس ہے کہ اس نے مرد کو نہ صرف حاکم بنایا بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی ساخت بھی حاکمانہ بنائی عورت کو محکوم بنایا تو اس کی جسمانی ساخت بھی محکومانہ بنائی ظالموں نے عورت کو اس کے اصل کام سے ہٹا کر کے مردوں والے کام سونپ دیے وہ آج آپ کو ڈرائیونگ کرتی نظر آتی ہے لیکن کافر ہو یا مسلمان ہو مرد اور عورت کی ڈرائیونگ میں فرق کو سمجھتا ہے آج آپ کو وہ مختلف شعبوں میں کام کرتی نظر آتی ہے ہم نے ہسپتال بنایا ہم چاہتے ہیں عورتوں کو عورتیں آپریٹ کریں لیکن اس میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں دوران آپریشن آتی ہیں کہ مردوں کو مداخلت کروانی پڑتی ہے ان کو یہ ان کی صلاحیتوں کا فرق ہے جو ربز الجرال نے رکھا ہے بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر آپ کو عورتوں میں نہیں ملیں گے اللہ ماشاءاللہ تو یہ ہر شعبے میں آپ کو مرد اور عورت کی صلاحیتوں کا فرق نظر آئے گا اللہ تبارہ و وطارہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو الگ رکھا ہے ان کو الگ رکھا ہے ہم نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور رجا رقوامن عالس مرد عورتوں پر حاکم ہیں وجہ کیا ہے لاجک کیا ہے بیما فض اللہ ہمارا بھاؤ کوئی وجہ نہیں کوئی لاجک نہیں یہ میری مرضی ہے میں نے اس کو حاکم بنایا ہے اس کو محکوم بنایا ہے دوسرا سبب و بیما آم فکو اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں وہ جا کر کمائی کر کے لاتے ہیں یہ گھر بیٹھ کر کھاتی ہے یہ محکوم ہے وہ حاکم ہے ظالموں نے ایسا چکر چلایا مساوات کا کہ اس کو کام پر بھیج دیا اب وہ کمائی کر کے لاتی ہے تو اس کی مرد کی وہ صلاحیت اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ کمائی کر کے لاتا ہے اس وجہ سے حاکم ہے وہ ایک کو ختم کر دی اب ایک وہ وجہ جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا وہ مرد کے پاس رہ گیا اور جو اس کی اختیاری وجہ تھی کہ یہ کما کر لاتا تھا وہ کتنے جگہوں پر عورتیں لے گئیں جس کی وجہ سے آج گھروں میں جھگڑے طلاقوں کی شرح بہت زیادہ اور بچوں کی تربیت پر برا اثر اور بچوں کی شادیوں پر برا اثر یہ پورے خاندانوں کی بربادی کی وجہ یہ کہ اوپر سے اختیارات کا جو تناسب ربیۃ الجلال نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا جس گھر کی عورت حکمران ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا سیدھی سی بات جو قوم اپنے معاملات عورت کے سبرد کر دیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ان کی اس بات پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور تجربے میں آئے دن ہمارے پاس کیس آتے خاون فوت ہو گیا یا زندہ ہی فوت ہو گیا زندہ ناش ہے بیوی بی حکمران ہے اول تو شادی کرے گی نہیں بچیوں کی ہمیشہ اووریج ہو جائیں گی کیوں مرد میں اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک باپ کی اولاد ان کے مزاج آپس میں سو فیصد نہیں ملتے اولاد آپس میں لڑ پڑتی ہے تو یہ لڑکی اور اس کا خاون جو دوسرے باپ کی اولاد ہے ان کا سو فیصد میچ ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے کچھ اس کو گزارا کرنا پڑے گا کچھ اس کو کرنا ہوگا اس لیے ہر باریکی میں جانے کی بجائے ان کی شادی کر دی جائے موٹی موٹی باتیں دیکھ لو دین اس کا کیسا ہے اخلاق اس کا کیسا ہے یہ زیادہ موٹی باتیں دیکھ لو باریکیوں میں مت جاؤ شادی کر دو اللہ کس برد کرو لیکن عورت باریکیوں میں جائے گی باریکیوں میں جائے گی ان کے گھر بار بار چکر لگائے گی اور پھر نکاح کر کے رخصتی نہیں کرے گی اور پھر انتظار کرتے کرتے وہ اندر سے کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہر گھر میں ہوتی ہیں نظر آنے لگ جائیں گی تو نکاح رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے گی یا رخصتی کے فوراً بعد ہو جائے گی لیکن جن کے گھروں میں مرد حکمران ہیں وہ اپنی بیوی بی کو زیادہ بچیوں کی شکایتیں سننے بھی نہیں دیتے وہ اپنی بیوی بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چک چک ہوتی ہے زیادہ کان لگا کر مت سنا کر ان کی شکایتیں ان کو کہو گزارا کرو گھر جا کر ان کے گھر بچ جاتے ہیں ان کے گھروں میں برکتیں نازک ہوتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے گھر میں عورت حکمران ہو جس حکمران جس ملک میں جہاں بھی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ایرانیوں نے عورت کو بادشاہ بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بے فکری کی بات ہے کوئی پریشانی نہیں یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے عورت کو حکمران بنا لی تو میرے عزیز بھائیوں بنیادی فرق اللہ نے رکھا مرد کا اس کی شکل میں فرق ہے اب کوئی مرد عورتوں جیسی شکل بنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پھٹکار اور لانت ہے لا ان اللہ علیہ ترجیلات ان عورتوں پر رب کی پھٹکار ہے جو مردوں جیسا بنتی ہیں مردوں جیسے بال بنا لیے ان کی طرح لباس پہن لیا سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے اور ان عورتوں پر لانت ہے جو مردوں جیسی بنتی ہیں ان مردوں پر لانت ہے جو عورتوں جیسی بنتے ہیں اللہ اکبر آج یونیک بننے کے شوق میں ہمارے بچے کس طرح کے بال کٹواتے ہیں اور کیسے گاڑی چھینتے ہیں اور کیسے پونی پہنتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی شرٹ کا رنگ کیسے عورتوں جیسا ہوتا ہے تاکہ سارے معاشرے میں بالکل الگ تھلگ نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار پکار کر کہہ رہے نہا ان لباس شہرا ایسا لباس جو سارے لوگوں میں آپ کو الگ نظر آتا ہو وہ لباس پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن ہم ایک ایک کر کے آپ کی بات ہمیں ضد ہے کہ کوئی نبی کی بات رہ نہ جائے کہ ہم اس کی مخالفت نہ کریں اور ساتھ ہم کلمہ بھی ان کا پڑھتے انہوں نے فرمایا مرد کا لباس عزرت المومن نصف ساتھ مومن ہے تو اس کی شلوار وغیرہ آدھی پنڈلی پر رہنی چاہیے اگر نیچے کرتے کرتے جاؤ تو ٹکنے سے بہرحال اوپر رہنی چاہیے اور عورت کی اللہ اکبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی چلوار اپنی تہبت تکھنے سے نیچے کرے گا اتنا حصہ اس کا جہنم میں جائے گا صحیح بخاری کے حدیث سے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا کبھی کسی کے ناک پر مٹی مکھی بیٹھی ہو اور اس کے ہاتھ کام کرتے ہو بیٹھنے دیتا ہے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے پوچھ ہنّ میں ڈالے گا اس کو برداشت ہے اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارہ کا ویچارہ نے ہڈیوں کے لیے کیلشیم رکھا ہے وہ ملتا ہے آپ کو دودھ سے اور چیزوں سے اس کیلشیم کو جو جسم کے اندر آ گیا دودھ آپ نے پی لیا اس کو اب ہڈی کے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ نے ویٹامن ڈی رکھا ہے وہ ملتا ہے آپ کو سورج سے سورج کی دھوپ سے مردوں کو ٹکنے آدی پنڈلی میں ان کی ننگی ہے کب کام کاج کرتے ہیں بادو بھی ننگے کرنے پڑتے ہیں ان کا تو سورج سے ہی تعلق ہے اگر یہ سورج کو نہیں لے گا تو اس کی ہڈیاں بھر ہو جائیں گی اور عورتوں کو چونکہ رب الجلال نے گھر رہنے کا حکم دیا ہے ان کے وٹامن ڈی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کی نسوانیت میں رکھا ہے جب تک وہ نسوانیت میں ہے اس کی روٹین جاری ہے اس وقت تک تو اس کو وٹامن ڈی وہاں سے ملے گا اور جب اس کی روٹین بند ہو جائے گی اس کا پردہ اتر جائے گا اب وہ سورج کے سامنے بیٹھ بھی سکتی ہے اور اس کو سورج سے ملے گا جس نے قاعدے قانون بنائے ہیں اسی نے جسم بنایا ہے اسی کے مطابق اب جو جنانے مرد عورتوں جیسے کہیں دیکھ لو کہیں دیکھ لو عورت کھڑی ہوگی تو آدھی پنڈلی تک اس کا جسم ننگا اوپر سے بادو ننگے اور اس کے ساتھ ہی مرد کھڑا ہوگا اس کا باپ ہوگا بھائی ہوگا اس کا خاند ہوگا اس کی پتلون ٹخنوں سے نیچے ہوگی اور بادو بھی پورے پوری طرح ڈھکے ہوئے ہوں گے مسلمان ہو یا کافر ہو ان جس کو کہا تھا پنڈلی ننگی کرنے کا اس نے کہا میں تو زمین کے ساتھ لگاؤں گا اپنی پتلون کو اور جس کو کہا تھا کہ تو نیچے رکھا کر اس نے اس کو اوپر کر لیا ان اور بس اوقات وہ حاجی بھی ہوتا ہے بس اوقات نمازی بھی ہوتا ہے بس اوقات وہ ہر سال حج کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے فرامین کی دجیاں بخیر رہا ہوتا ہے نام اس کا کیا ہے اس کا نام اسلام ہے اور جو وہ کرتا ہے اس کا نام رواج ہے اس کا نام فیشن ہے اس کا نام اسٹائل ہے یہ وہ بت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوجا کی جاتی تو فرمایا جس جس کھانے میں ہم نے تمہیں رکھا ہے اس میں دوسرے کھانے میں جانا تو دور کی بات ہے دل میں تونا بھی پیدا نہ کرو کہ کاش میں عورت ہوتا عورتوں جیسی صلاحیتیں مجھ میں ہوتی عورت کہے کاش میں مرد ہوتی مردوں جیسی صلاحیتیں مجھ میں ہوتی یہ تمنا بھی پیدا نہ کرو دل میں بھی یہ خیال تک نہ لاؤ ورا تھا تمنا وما فت اللہ بہی باد مالا جو جو ہم نے جس کو جس جس صلاحیت کے ساتھ رکھا ہے وہ اس اس میں کام کرے یہ بلٹ ان ہے یہ پیچھے سے ایسے بن کر آیا ہے اس میں آپ کو چوائس نہیں ہے کہ آپ یوں کر لو اور کر کر لو اس اس لیے جو اللہ نے دیا میں سوچنا ہی بس کر دو اور جو کام کہے ہیں جن کا تمہارا ہے وہ کام لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں چوائس ہی نہیں دیا سارا معاشرہ اللہ ماشاءاللہ عورتوں جیسے مرد بننا چاہتے ہیں اپنی شکلوں کو بگاڑ کر مردانگی کی علامتیں ختم کر کے عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں ربعت الجلال کی پھٹکار لینا چاہتے ہیں اور عورتیں ہیں وہ مردوں جیسا بننا چاہتے ہیں روڈ پر نکلنا بازار میں رہنا کام کاج کرنے دیکھو مجبوری میں مرد کو کچن میں بھی جانا پڑتا ہے اور عورت کو باہر کام بھی کرنے پڑتے ہیں وہ وہ الگ کہانی ہے لیکن اصل وظیفہ اصل کام عورت کا چار دیواری کے اندر ہے اور مرد کا چار دیواری سے باہر ہے چار دیواری اس کا پردہ ہے کوئی اس پردے کو پامال نہ کرے جو اس کے پاس جانا چاہتا ہے دستک دے کر اجازت لے کر جائے اگر عورت اکیلی ہے تو بالکل نہ جائے فرمایا دو مرد عورتیں مرد اور عورت اجنبی اگر ایک جگہ پہ خلوت کرتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان آ جاتا ہے ڈرائیور کے ساتھ بیوی بی کو روانہ کر دینا یہ خلوت ہے میڈیکل کے شعبے میں رات ہو گئی مریض آرام کر رہے ہیں جو عورتیں اور مرد وہاں کام کرتے ہیں ان کے آپس میں خلوت ہوتی ہے دو کی ڈیوٹیاں ایک کمرے میں الگ ہیں جو عورتیں آفس میں کام کرتی ہیں اکیلی عورت ہے مرد بھی آ رہا ہے اپنے کام کاج کے لیے عورتیں بھی آ رہی ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اکیلی عورت اس کے ساتھ کسی عورت کو بھیجو یا اس کے ساتھ کسی مرد کو بھیجو یا ڈاکٹر کا دروازہ کھلا رکھو یہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں کہ ایک کمرہ بند ہو اور اس میں ایک مرد ڈاکٹر ہو اور ایک عورت ہو لاخلون راج الم بمرا اللہ کا نہ شیطان وسارثہ جہاں بھی یہ دو الگ ہوں گے وہاں تیسرا شیطان آ جائے گا اور تمہارا یہ کہنا کہ مجھے اپنی بیوی بی پر بڑا اعتماد ہے مجھے اپنی بہن پر بڑا اعتماد ہے آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے یہ سب وہ کلمات زہریلے شیطانی کلمات ہیں جو اللہ کے قرآن سے ٹکراتے ہیں نبی کے فرمان سے ٹکراتے ہیں اور تم نہ جانے کس گناہ کے انتظار میں ہو کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں اپنی بہن کو جو کچھ تم کر رہے ہو خلوت کا کام یہ خلوت والا کام خود گناہ ہے کس <سدب> گناہ کے انتظار میں ہو چار دیواری میں عورت اس کا پردہ ہے جب باہر نکلے تو اپنا پردہ لے کر نکلے فرمایا عال ہند نم جلابی اپنے اوپر بڑی چادر لے کر نکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا عورتیں حتیٰ کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی حتیٰ کہ وہ عورتیں جن پر نماز وادب نہیں ہوئی ابھی جوان نہیں ہوئی قریب ہیں جوانی کے وہ سب کو عیدگاہ میں لے کر آؤ اور جن کو نماز نہیں پڑھنی وہ عیدگاہ سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جائیں مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں ان کا خطبہ سنیں دعا میں شریک ہوں ایک عورت کہتی ہے ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ سب پردہ کر کے ایک طرف آپ فرماتے ہیں، اب سب کے پاس پردے تو نہیں ہوتے فرمایا ایک ایک چادر میں دو دو آ جاؤ ایک چادر ہے دو دو اس میں چھپ کر آ جاؤ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سے نیچے مرد سلوار رکھے گا اتنا حصہ آگ میں جلے گا تو عورتیں پریشان ہوئی ہمارا کیا بنے گا حضرت سلام رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بالش اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھیں عورت نے یہ نہیں کہا جی پھر چلیں گی کیسے ایک بالش جب نیچے ہوگا تو چلے گی کیسے بلکہ یہ کہا اللہ کے رسول اگر تو عورت کھڑی ہے تو ایک بالشت اس کے لیے کافی ہے اگر موو کرے گی چلے گی تو پاؤں اٹھے گا تو ایک بالشت کافی نہیں ہے وہ دھوتی پہنتی تھی تہبند پہنتی تھی آپ نے فرمایا چلو کہ ایک زیرا تقریباً ڈیڑھ فٹ ٹکنے سے نیچے لٹکا کر آؤ اس سے زیادہ نہ کرو وہ عورتیں اس طریقے سے آیا کرتی تھیں اور پھر ایک اور سوال پیدا ہوا جو حصہ زمین پر لگتا ہے وہ مدینے کی گلیاں کچی وہاں کبھی کسی جانور کی لید اور کبھی کسی بچے کی پوٹی ہم چلیں گی تو ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے اور مسجد میں کوئی وضو کا کوئی دھونے کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اختیار ہیں یا تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیں یا ان کو کپڑا اوپر اٹھانے سے اٹھانے کی اجازت دے دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بادہ ہو ابھی ابھی یہ گھس کر آیا ہے کپڑا گندگی پر تو گندا ہو گیا ہے آگے وہ پاک مٹی پر گسے گا تو میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں لیکن یہ جو سلواریں اوپر کرنے کی پلیدی ہے اس کو میں برداشت نہیں کرتا آنکھوں کو گندا نظر آ رہا ہے سونگو تو بدبو بھی ہو سکتا ہے اس میں ہو لیکن چونکہ پاک مٹی پر رگڑ کھا کر آیا ہے میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں لیکن اوپر رکھنے سے اوپر کرنے کی اجازت نہیں دیتا اپنے جسم کا پردہ پھر جسم کے اوپر زیور کا پردہ فرمایا رب اللہ جلال والاکرام نے اور تو جب چلتی ہو تو پاؤں آہستہ سے زمین پر رکھا کرو اگر زور سے پاؤں مارو گی تو تمہارے پاؤں کی پازیب کی آواز کسی مرد کے کام میں پڑ سکتی ہے اور یہ بات کسی یہ قرآن حکیم کی آیت ہے لےو علما مایوفین تاکہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو جائے اس کی زینت کی آواز کسی کے کام میں پڑ جائے اللہ تبارک و تارا اس کو بھی برداشت نہیں کرے پھر خوشبو لگاتی ہے پھر فرمایا خوشبو ایسی عورت لگائے ماں دہارا لون ہوں اور کافی ہو جس کا رنگ کم ہو رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو رنگ زیادہ ہوگا اوپر کپڑا آ جائے گا اس کی شر ختم ہو جائے گی اور اس کی خوشبو کم ہوگی تو وہ مردوں تک نہیں جائے گی اور مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ تھوڑا اور خوشبو زیادہ ہو اس لیے کہ مردوں نے پردہ نہیں کرو گلے کی آواز کا بھی پردہ فرمایا اے نبی کی بیویوں یا نساء من النساء فلا تختانہ بالقول مائیں ہیں مائیں وہ ازواج ہوں نبی کی بیویاں علیہ السلات و ہماری مائیں ہیں اس کے باوجود فرمایا گلے سے ایسی آواز نہ نکالنا کہ کسی کے دل میں تما پیدا ہو کل نہ کالم جتنا سوال اتنا جواب دو ٹوک سنجیدگی متانت کے ساتھ میں حجاب اے میرے صحابہ ہابائی کرام جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو یہ مائیں ہیں ماؤں سے اتنا احتیاط ہے کوئی چیز مانگنی ہو تو آگے نہ بڑھو پردے کی اور سے ان سے لے اور جو عورتیں جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردے کے بغیر کیسے لے سکتے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی وہ قرآن جس کو چومتے چارتے استاد میں سجاتے ہو یہ وہ قرآن ہے ایک سوال لوگ کرتے ہیں جب سالی ہے بھابھی ہے اس کی چونکہ بھائی سے شادی ہو چکی یا اس کی بہن سے آپ کی شادی ہو چکی اب اس وقت جب تک آپ کی بیوی بی زندہ ہے سالی سے شادی نہیں ہو سکتی لہٰذا سالی بھلے پردانہ کرے جب تک آپ کا بھائی زندہ ہے آپ کی بھابھی سے شادی نہیں ہو سکتی اس لیے بھابھی پردانہ کرے یہ کی بات ہے صرف وہ عورت پردہ نہ کرے آپ سے جس کا آپ سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا جیسے ماں ہے بہن ہے پھوپی ہے خالہ ہے بھانجی ہے بھتیجی ہے جس سے آپ کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ پردہ آپ سے نہ کرے ورنہ تمام عورتوں کو پردہ کرنا ہے اگر یہ قاعدہ لاگو کر دیا جائے کہ وقتی طور پر کس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر تمام شادی شدہ عورتیں پردہ اتار دیں تمام شادی شدہ عورتیں اپنے خاونوں کے ہوتے ہوئے اب ان کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر تو پردہ ہونے ہی نہیں چاہیے جس کی شادی ہو جائے پردہ اتار دے اس لیے کہ میرے خاون کے ہوتے اب میرا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ کتنی فساد والی بات ہے اور جس کی چار پوری ہو جائیں وہ بھی اعلان کر دے کہ اب مجھ سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ اب میں مزید شادی نہیں کر سکتا سب عورتیں مجھ سے پردہ اتار دو کیونکہ وقتی طور پر تم سب مجھ پر حرام ہو اس لیے کوئی عورت مجھ سے پردہ نہ کرے یہ کتنی فساد والی بات ہے تو وقتی طور پر ہو وہ شادی نہ کر سکتی ہو اس کو بھی اتنا ہی پردہ کرنا ہے جتنا عام عورت کو پردہ کرنا ہے صرف وہ عورت جو مستقل آپ سے شادی نہیں کر سکتی وہ آپ سے پردہ اتار سکتی اللہ اکبر پھر فرمایا خوشبو کا بھی پردہ آواز کا بھی پردہ جسم کا بھی پردہ جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں پھول والے ان کا بھی پردہ نالے ہند من جلابی میں یہ نہیں کہ تم برہنہ ہو اور اب اوپر کپڑا لے کر آؤ کپڑے پہنتی تھیں ان کپڑوں کے اوپر چادر لے کر آؤ تیرے پھول والے کپڑوں کا بھی پردہ اور پھر اللہ اکبر زیب و زینت جب اللہ تعالیٰ اتنی باریکیوں میں جا رہا ہے تو چہرہ کہاں رہ گیا گردن کٹی ناش ملے تو پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے چہرہ شناخت ہوا کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی باریک باریک چیزوں پر پردہ نافذ کر رہا ہے تو چہرے کا پردہ کیوں نہیں کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی صحیح بخاری میں دونوں رو روایتیں ہیں فرماتی ہیں جب ہم حج پر گئی جب مرد نظر آتے تھے سادلت سادالت مرا سے آلہ وجہ تو ہم سر سے چادر چہرے پر کر لیا کرتی تھی جب اجنبی مرد نظر آتے تھے تو ہم سر سے چادر سرکا کر چہرے پر کر لیا کرتی تھی وہ عورتیں چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی اور جب ان پر توہمت لگتی ہے غزوہ بنی مشترک سے واپسی پر وہ اپنے ہار کی تلاش میں کھیتوں میں گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا آرڈر کر دیا چار لوگوں نے ڈولی اٹھائی اور اونٹ کے اوپر رکھ دی وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں احترام تھا عزت تھی پوچھا بھی نہیں کہ اماں اب ہیں یا نہیں افراتفری تھی جنگ کا ماحول تھا چار لوگ تھے اور یہ چھوٹی عمر کی ہلکے جسم والی نہیں سمجھ آئی ان کو وہ سمجھتا رہا ان کا وزن ادھر ہوگا وہ سمجھتا رہا ادھر وزن ہوگا انہوں نے رکھ دیا کافلا چلا گیا عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی پیچھے سے حضرت سفان بن معطر رضی اللہ عنہ آتے ہیں آ کر دیکھا یہ کالا کالا کیا پڑا ہوا ہے آگے بڑھ کر دیکھا کہ جی تو ہماری اماں عائشہ رضی اللہ کہتے ہیں انلہ ہی ہو انہراج ہو کہتے ہیں ان کے ان پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی میں نے چہرے کو ڈھانپا اور پھر پوچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ یہ ایشا ہے فرماتی وہ کانا قدر آنی قبل آئی حجاب انہوں نے مجھے حجاب کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا اگر اس نے مجھے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ پہچان سکتا کہ عورت کون ہے ثابت ہوا حجاب کی آج دادل ہونے کے بعد کوئی عورت مو ننگا نہیں کرتی تھی اگر اس نے مجھے حجاب سے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو پہچان نہیں سکتی تھی کہ یہ عورت کون ہے بتانا چاہتی ہے کہ حجاب کا معنی چہرے کا پردہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں اندر روٹین یہ ہے اگر کوئی چہرے کا پردہ کرتی ہے تو اس نے آدھی گالیں اور آدھا ماتھا ننگا رکھنا ہوتا ہے اور مونڈے ہوئی بھویں اور لینس والی آنکھیں اور باقی بولے میں چہرے کا پردہ کر رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں ایسے پردے کا اور اکثر تو چہرے کا پردہ کرتی نہیں کتنی ننگے سر ہیں کتنی کا آدھا سینہ اور آدھا گلا وہ برہنہ ہے اور کتنی کی بادو نہیں ہے کتنی شلواروں کو اوپر رکھتی ہیں کتنی پتلونیں پہنتی ہیں گورے کی بچی جینز کی پتلون پہنتی ہے اور مسلمان کی بچی مل مل اور لان کی پتلون پہنتی ہے اور پھر دوپٹوں کا کیا حال ہے حضرت عائشہ صدیقی کا معطا امام مالک میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی بھتیجی عبد بن بنبو بکر کی بچی جوان تھی ان کے پاس آتی ہیں خالہ کے پاس اپنی پھوپی کے پاس دوپٹہ باریک تھا اتنا غصہ کیا پکڑ کر اس کو پھاڑ دیا اور اس کو موٹی چادر دی اس کے ساتھ پردہ کیا ہمارے یہاں یہ بہت باریک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے جو جسم کی ہر ہر انگ آنگ کی نمائش کر رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی نیک عورت جسم کے اوپر کپڑوں کے اوپر برقع پہنتی ہے تو اس پر بھی کڑھائی کروا لیتی ہے فائدہ کیا ہوا اس پر موتی لگوا لیتی ہے جب نے اپنی زینت ظاہر کر دی تو دس کپڑے پہن لو نیچے چھپے ہوئے کا کیا فائدہ اعتبار تو سب سے اوپر والے کا ہوگا اس کو تو خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ سب بھائیوں غیرت کی باتیں ہیں غیرت اٹھتی چلی جا رہی ہے حیا اٹھتا چلا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سابقہ انبیاء کرام کی نبوتوں سے جو بات اخذ کی گئی ہے خلاصہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب انسان کا حیا جاتا رہتا ہے پھر اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی عز عالم تصحیح فسنما شیتا جب تو حیا نہ کرے پھر جو چاہے کرتا چلا جا کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی میرے عزیز بھائیوں اپنے اپنے گھروں کو سنبھالو آپ کی تنخواہ سے بے حیائی والے کپڑے خریدے جاتے ہیں اللہ آپ سے پوچھے گا مارکیٹ کے کونے پہ کھڑے ہو جاتے ہو کہ پیسے لے جاؤ جو چاہو خریدو چاہو انگریزوں کا مقابلہ کرو چاہو ہندوؤں کا مقابلہ کرو چاہے حیا کے ساتھ رہو چاہے بے حیائی کے ساتھ رہو یہ مشغول اور ذمہ دار کا یہ ایک رویہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے گھروں کے بارے میں پوچھنے والا ہے فرمایا کلر کل مشغول تم سب ذمہ دار ہو اور تمہیں آپ کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا بول مرآ فی بی وہ مشغول اتنانہ عورت اپنے خاون کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو اس گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا تھا اور کیوں ہوتا رہا تھا ان سوالوں کے جواب دے کر جاؤ گے اس لیے اپنے گھروں کے کنٹرول کو آن فن سکوں اہلی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اللہ تبارہ کا تعالی جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق جو مالین نے